اشاد محمدا اللہ و اشاد الله عليه وسلم اما بعد فقال اللہ تعالیٰ فلقر عن المجید والفرقان قان الحمید اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه ومن الناس من يعذبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ادل الخصام واذا تولى سعاف الارض ليفسد فيها ويهلك الحرف والنسل والله لا يحب الفساد الشيطان. إن لَ معد مبين فإن زَللت من بعد معجاءكم البناة فلَ أنند الله عزيز حقَ حقيم هل ينظرون إ أن يأتهم الله في ذول من الغامامِ والمائقة وَقذ الأمر وإلى الله تُرجع الأمور اللہ رب العزت نے ان آیات بیانات میں دو قسم کے انسانوں کا تذکرہ کیا ہے فرمایا وامن ان ناسی میں یو عجیب کا قول ہو فل حیات دنیا و یو شہید اللہ علامہ فیقل لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی زبان سے بڑے اعلی اور بلند بانگ دعوے کرتے ہیں اور ان کی باتیں آپ کو بھلی محسوس ہوتی ہیں اچھی لگتی ہیں وہ ہوا علد الخسام حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے وہ سخت قسم کے جھگڑالو اور فسادی لوگ ہوتے ہیں زبان کے دعوے زبانی جمع خرچ اور باتیں بڑی آلہ لیکن میدان عمل میں وہ انتہائی برے ہوتے ہیں ویدا طول صحافل اور دل یوف سیدا فیحا نسل باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں لیکن جب موقع پاتے ہیں تو زمین میں فساد بھی پا کرتے ہیں کاروبار کو کھیتی باڑی کو تباہ کرتے ہیں اور نسل انسانی کو موت کی نیند سنانے کے بڑے خواہاں ہوتے ہیں نسل میں اور کھیتی باڑی میں فساد دبا کرتے ہیں واللہ لا حب الفساد جبکہ اللہ سبحانہ خانہ ہوا فساد کو پسند نہیں فرماتا آفاد عزت بل عفم اور جب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر جا تو اس کی عزت اس کو گناہ کرنے پر مجبور کرتی ہے فحسب جہنم اس کو جہنم کافی ہے والاد اور وہ بہت برا ٹکانا ہے دوسرے قسم کے لوگ اللہ تعالی فرماتے ہیں وامنسی میں یشری نقصا ہوبتی گاہ امر رات اللہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے بیچ ڈالا ہے ان کا متم نظر ان کی جد و جہد کوششوں کا وش ان کی ساری زندگی وہ صرف کسی کام کے لیے ہے ان کا مقصد حیات ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہو جائے واللہ لاہف بالعباد اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑی نرمی کرنے والا ہے پھر اللہ نے اہل ایمان کو مخاطب ہو کے کہا یا ایو الح اللہ دینا آ من الدلوفی سلمی کا والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ ولا تب رو خطوط اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو ان نہ ہو لقم ادوبم یقیناً وہ تمہارا واضح دشمن ہے تو ان زرل تم نمبہ دماجات البیہ نات اگر واضح دلائل مل جانے کے باوجود آیات بیہ نات پڑھ سن لینے کے باوجود اگر تم رہ رات سے پھسل گئے ہٹ گئے تو یاد رکھنا فعلم ان اللہ عزیز الحکیم یقیناً اللہ تعالی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے اور رہی یہ بات کہ لوگ اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں اور رب کائنات کی حکم رجولیاں بھی کرتے ہیں اس سب کچھ کے باوجود اللہ تعالی انہیں مہلت دیتا ہے فرمایا ہل درون اللہ ان اللہ فی دور مین المامی ولمت وقودی المر تو کیا یہ لوگ صرف اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ بادنوں کے سائے میں آ جائے اور فرشتے بھی اور ان لوگوں پر ایسا عذاب نازل کیا جائے کہ ان کا کام تمام کر دیا جائے وہ اللہ ترجہ امور اور تمام تر معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں تو اس مقام میں اللہ سبحانہ ہوا تھا نے یہ دو قسم کے افراد ذکر کیے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے ایک لوگ وہ جن کے زبانی دعوے زبانی باتیں وہ بڑی اعلی ہیں لیکن عمل کے میدان میں وہ صفر ہیں نام اسلام کا لیتے ہیں لیکن اسلام کے نام پر وہ ایک دھبا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہلوا کر اسلام کے معیار کو بلند کرنے کی بجائے پست کرتے ہیں اور دوسرے لوگ وہ ہیں جن کا مقصد حیات اللہ سبحانہ ہوا تعالی کی اطاعت فرما برداری رب کی رضامندی کا حصول کہ جہاں اللہ نے حکم دیا رکنے کا رک گئے جہاں چلنے کا حکم دیا چل دی جس کام کو سر انجام دینے کا حکم دیا وہ کر گزرے انجام کی کوئی پرواہ نہ کی اور جس کام سے منع کیا اس کام سے رک گئے جو پہلے قسم کے لوگ ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ عیدا قید اللہ حقاقہ قلعہ اقدر عزت مل جب اسے یہ کہا جاتا ہے اللہ سے درجہ مسلمان ہے کلمہ تو نے پڑا ہے نام اسلام کا لیتا ہے اور اسلام کو بدنام نہ کر مسلمان ہو کے یہودیوں عیسائیوں ہندوؤں کی نقالی یہ چھوڑ دے آخ العزت و تو اس کی عزت اس کو گناہ کے اوپر اڑا رہنے پہ مجبور کرتی ہے اللہ فرماتے ہیں فحسبہ جہنم ایسے بندے کو جہنم کافی ہے ولا بھی اصل یہ بڑا برا ٹکانا ہے دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو مثلا شادی بیاہ ہے فضول خرچی اسراف و تبزیر انتہا درجے کی اور کہا جائے کہ یہ سارا کچھ دین میں ناجائز ہے آ حادت العزت و کہتا ہے اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو معاشرے میں برادری میں میری ناک کٹ جائے گی اس کی عزت اس کی ناک اس کو گناہ کے اوپر اڑا رہنے پہ مجبور کرتی ہے فسم جہنم ایسے بندے کو جہنم کافی ہے والا بیسل میں ہاد ایک مسلمان بچہ ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا باپ دادا اسلام کے دعوے دار لیکن اس کی تربیت اس کی پرورش اس کا لباس اس کے رہن سہن کا انداز اس کی حجامت وہ ساری کی ساری مغرب سے امپورٹڈ ہے ماں بھی اس کو اسکول بھیجنے کے لیے وہ پینٹ شرٹ تنگ سی پہنا کے الٹا اس کا چیر الٹی مانگ نکال کے اور کہتی ہے دیکھو میرا بیٹا پورا انگریز لگتا ہے کس کو نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن کا انداز کیا تھا شلوار مسلمان مرد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انصاف ثقیم نصف پنلی تک ہے ہاں کبھی کوتاحی میں نیچے چلی جائے کوئی حرج نہیں لیکن ٹخنوں سے اونچی رہنی چاہیے کیوں جو ٹخنوں سے نیچے جائے گی تو وہ جہنم میں جانے کا باعث بنے گی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلاسۃ اللہ, اللہ ملطیام ولا ولاقی ولا علیم تین بندے ایسے ہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن نہ ان کی طرف دیکھنا گوارا فرمائے گا نہ ان سے بات فرمائیں گے اور نہ ہی اسے گناہوں سے پاک کیا جائے گا ولحم عضابن علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے چار وعیدیں بیک زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں پوچھنے لگے اہل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من ہوں یا رسول اللہ خواب و خاصر یہ تو تباہوں برباد ہو گئے یہ کون لوگ ہیں کہ اللہ قیامت کے دن نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ ان سے کلام کرے گا نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے فرمایا المنان نیکی کر کے احسان کر کے جتلانے والا ول منفق سلاہتا ہوں بلحل جھوٹی قسم اٹھا کے اپنے سامان کو اپنے مال کو بیچنے والا ولمس بل اور اپنی شلوار کو ٹکنے سے نیچے لے جانے والا یہ کبھیرا گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے آج نماز کے وقت امام صاحب کے کہنے پہ ایک دو بل دیے اوپر کر لی اس کے بعد پھر نیچے کیوں لوگ مذاق اڑاتے ہیں آوازیں کستے ہیں چھوٹے بھائی کی سلوار پہن کے آ گیا ہے کپڑا کام ہو گیا تھا یا دردی سے غلطی ہو گئی ہے طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں لہذا ان کی باتیں برداشت نہیں ہوتی اس کو نیچے جانے دو اخاذت العزت عزتوں اس کو گناہ پر مجبور کیا کرتی ہے اس کی دنیاوی جھوٹی عزت جبکہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اجرموا اجرم من ام ان اللہ یہ مجرم لوگ شروع سے ہی اہل ایمان کا مذاق اڑاتے چلے آئے ہیں وہ ادا مروہ یہ جب یہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں وہ اد انقلب الام القلب و جب گھروں کو جاتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہوئے جاتے ہیں کہ آج ہم نے اس کی بڑی مٹی پلیٹ کر دی ہے بڑے خوش ہوتے ہیں وہ ادا راؤ ہم کالو انہیں دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو گبراہ لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں معاشرہ کدھر کا کدھر پہنچ گیا دنیا ترقی کر گئی ہے وہی پرانی باتیں لیے پھرتے ہیں یہ مجرموں کا وطیرہ ہے شروع سے ہی ایسا کرتا کرتے چلے آئے ہیں لیکن ایک مومن وہ بھیڑ چال نہیں چلتا چلے ہم ادھر کو جدر کی ہوا چلے یہ ایک مومن آدمی کا شعار نہیں ہوتا بلکہ وہ تباد شخصیت کا مالک ہوتا ہے داڑھی لوگ کیوں نہیں رکھتے یہی با... وجہ اور یہی بات کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم داڑھی کے بغیر معاشرے میں بڑے عزت کے ساتھ جی گے داڑھی والے کو تو لوگ جینے ہی نہیں دیتے آ خاصا تو اس کی عزت اس کو گناہ پہ مجبور کر رہی ہے فحسب جہنم ولاب اسلم لباس اللہ نے فرمایا کہ ایبن آدم ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا ہے انزلنا ہم نے نازل کیا ہے حالانکہ یہ تو پیدا زمین سے ہوتا ہے اس کی اہمیت بتانے کے لیے نے یہ الفاظ بولے قد انزلنا علی کم ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے یواری سو آتی وریشا جو تمہاری سو آپ کو شرم گاہوں کو چھپاتا ہے ستر پوشی کرتا ہے وہ ریشا اور یہ با زینت بھی ہے لباس تو تکوا لالی کا خیر تکوے کا لباس بڑا بہتر ہے یواری کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اپنی اوٹ میں کر لینا جیسے دیوار کی اوٹ میں کیا ہے سو بندہ بھی کھڑا ہو آپ کو پتا نہیں چلے گا ہے اوٹ لباس کا یہ کام ہے ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کور عربی زبان کا لفظ ہے انگریزی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اردو میں بھی بولا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ دن پر رات کا اور رات پر دن کا کور چڑھا دیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جو کسی چیز کے اوپر ٹائٹ کر کے چڑھایا جائے یعنی لباس اوٹ کا کام کرتا ہے کبر کا کام نہیں کرتا تو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے لباس کی جو یہ ڈیفینیشن ایک تعریف اور حد بندی کی ہے اس کے مطابق وہ تمام تر کپڑے جو جسم کے ساتھ چپک جائیں لباس نہیں ہے خواہ وہ مرد پہنے یا عورتیں پہنے لباس کا کام کیا ہے یواری سواتکم تمہارے جسم کے خب و خال کو چھپا لیتا ہے جسم کا ابھار اتار چڑھاؤ اونچ نیچ محسوس نہیں ہوتا یہ ہے لباس اور جو کپڑا یہ ضرورت پید پوری نہ کرے وہ لباس نہیں ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صنفان من امتی من اہل نار میری امت کے دو گروہ جہنمی ہیں لم آرا میں نے انہیں نہیں دیکھا اومن۔ سیات ان کا جناب البکر یابو نبی اناس کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے وہ لوگوں پر لاٹھی چارج کریں گے لوگوں پر خامخواہ کوڑے برسائیں گے وانی کا سیات دوسرا گرو فرمایا ان عورتوں کا ہے جنہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے لیکن اس کے باوجود ننگی ہوں گی لباس پہنا ہے کپڑے پہنے ہیں لیکن اس کے باوجود کیا ہے فرمایا ہارییات بڑھنا ہے ننگی ہیں ایسا لباس کیوں پہنتی ہیں فرمایا ماہی یہ عورتیں مردوں پر مرنے والیاں اور یہ لباس پہنتی ہیں اس لیے تاکہ مرد ہمیں دیکھیں اور ہمارے حسن کے شیدا ہو جائیں خود مردوں کی طرف مائل ہونے والیاں مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں ہیں شریف زادیوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ انتہائی باریک لباس جس سے جسم چھلکتا نظر آئے یا ایسا تنگ لباس جس سے جسم کے ابھار اور خد و خال نمایاں ہوتے نظر آئیں وہ ایسا لباس پہنیں یہ شریف عورتوں کا کام نہیں کن عورتوں کا کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مایلا ممیلات یہ وہ عورتیں ہیں جو مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں اور انہیں اپنی طرف مائل کرتی ہیں روس ہن کا اسنی مت بختل ان کے سر بختی اونٹ کی جھکی ہوئی کوہان کی طرح ہے. سر کے بال وہ پیچھے گدی میں اکٹھا کر لیتی ہیں سارے جمع کر لیتے فرمایا لا ید خل جنا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگی گی لا ید اتنا رہا نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی وہ انہا ہا اللہ تدمی مسیرت کدا و کدا حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنی اتنی دور سے آتی ہے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے بھی لباس کی حد بندی کیا کی ہے کہ لباس ایسا کپڑا ہے جو انسان کے جسم کے خط و خال چھپا لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کپڑے کو لباس قرار نہیں دیا بلکہ ایسے کپڑے پہننے والوں کو برہنہ اور ننگا قرار دیا ہے جو تنگ نیم ہویاں باریک لباس پہنتے دیکھ لیں مردوں کی حالت انتہائی تنگ ٹائٹ شرٹیں تنگ پینٹیں کہ جن میں چلتے ہوئے ان کے ہپس دیکھنے والوں کو صاف نظر آتے ہیں اور اس کو وہ اپنے لیے بڑا سمان عزت سمجھتے ہیں یہودوں نے سارا کی نقالی میں عزت تلاش کرتے ہیں اب تغونا انگاہ العزت ف انگ ال عزت یہ عزت یہود نسارا کے پیچھے تلاش کرتے ہیں جبکہ عزت تو ساری اللہ تعالی کے لیے یہ کیا ہے جی فیشن ہے ہاں اسلام فیشن سے منع نہیں کرتا کبھی نہیں روکا اسلام نے فیشن سے لیکن فیشن وہ ہو جو صرف حدود و قیود کے اندر ہو ڈھیلا ڈھالا کھلا لباس وہ پہنے اسلام پابندی نہیں لگاتا آپ پر کہ آپ نے کمیز کے بٹن کہاں لگانے ہیں کہاں نہیں لگانے رنگ کون سا انتخاب کرنا ہے کوئی پابندی نہیں ہاں چند ایک خدوط مقرر کر دی ہیں دین نے کہ اس کے اندر رہیں اس سے باہر نہ نکلیں نبی داود کے اندر حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کاموں سے منع کیا اس میں سے ایک کام یہ تھا راج الفی سرادیلا والی صحلیہ ردا آدمی اس نے سلوار پہنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کوئی بڑی چادر نہیں ہے ایسی حالت میں وہ نماز نہ پڑے شلوار پہنی ہوئی ہو اور اوپر چھوٹا موٹا کوئی کپڑا ہو جس طرح بنیان وغیرہ لیکن کوئی بڑی چادر نہ ہو ایسی حالت میں وہ نماز نہ پڑے شریعت اسلامیہ میں بڑا حیا اور بڑا پردہ ہے کیوں جب یہ آدمی رکو کرے گا سجدہ کرے گا تو اس کا سطر کھل جائے گا سلوار پہنی ہوئی ہو کمیز نہ ہو اوپر سے کوئی بڑی چادر بڑا کپڑا جو گٹنوں تک یا اس سے نیچے تک پہنچنے والا ہو نہ ہو تو اس کے جسم کے خد و خال نمایاں ہونا شروع ہو جائیں گے شریعت نے منع کر دیا اور یہ جو پینٹوں میں پتلونوں میں ٹراؤزروں میں نوازے پڑتے ہیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہاں اگر کسی نے ٹراؤزر پہننا ہے ٹھیک ہے پہن لے لیکن اوپر سے کمیز پہنے شرٹ پہنے اتنی لمبی جو گھٹنوں سے نیچے تک آ جائے کئی لوگ سلوار کمیز بھی پہنتے ہیں تو آج کل یہ بھی مصیبت چل گئی ہے انتہائی تنگ تنگ کمیزیں وہ پیٹ پھنسا ہوا ہوتا ہے کمیز کے اندر یہ لباس نہیں ہے یہ ننگا پن ہے دو ٹوک واضح لفظوں میں کوئی لگی نپٹی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو ٹوک لفظ بولے ہیں فرمایا کاسیات ان آریت ممیلات یہ لباس پہننے والیاں بڑھنا ہیں اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں اور خود ان کی طرف مائل ہونے والیاں اور جو مرد ایسا لباس پہنتے ہیں وہ بھی اسی لیے پہنتے ہیں کہ ہماری باڈی دیکھ کے عورتیں ہم پر شہیدہ ہو جائیں اور کیا مقصود ہے لباس جسم کو چھپانے کے لیے ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہوتا پھر قمیض اونچے اونچے شلوار کی آسن تنگ جب سجدے میں جاتے ہیں تو ہپس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے کمیز اور نیچے سے ننگے اسلام اس کو گوارا نہیں کرتا اس لیے فرمایا شلوار بھی پہنی ہے اوپر سے کوئی کمیز یا کوئی بڑی چادر نہیں سال میں نماز نہ پڑھو معاملہ بگڑ جائے گا لیکن ایک آدمی بدبو دار علاقے میں رہتا ہو نا بدبودار علاقے میں اس کو اس علاقے کی بو محسوس نہیں ہوتی اس کی بو مر جاتی ہے ایسے ہی معاشرے نے ننگا پن اتنا پھیلا دیا ہے اب نہ عورتوں میں حیا نہ مردوں کو شرم ایسے تنگ باریک بے باریکنگے لباس میں عورتیں مرد سب ایک دوسرے کے آمنے سامنے کسی کو حیا نہیں آتی اور اگر کوئی کہنے والا کہہ ہی دے تو اسے کہتے اپنی نظر نیچی کر لو نہ دیکھو وہ مشرف نے بھی یہی کہا تھا نا میرا تھن رہے اس میں نے نہیں دیکھی وہ اپنے گھر میں بیٹھ جائے آنکھیں بند کر لے اور یہ سارا کچھ کیوں ہے کہ ہم ترقی کی دوڑ میں آگے سے آگے نکلنا چاہتے ہیں یہ ترقی نہیں یہ تنزلی ہے گھروں کی عورتیں ان کا لباس ان کا پردہ ان کے معاملات بڑے عجیب طرز کے خواتین گھروں میں انتہائی عجیب و غریب حالت خامت جس کا حق ہے کہ اس کے لیے وہ زیب و زینت اختیار کرے اپنی خوبصورتی اپنا حسن اس کے سامنے ظاہر کرے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں گھر سے باہر نکلنا ہو تو پھر بند سمر کے نہا دھو کے خوشبو لگا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایم مراتن استا رت فخرجت من ہا فمرت بل مجلی سی لیا و منہاری جانیا کوئی عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلتی ہے مرد اس عورت کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں تو یہ عورت جانیا ہے سل من تیلا راجا تیلا بیتی جب یہ اپنے گھر کو واپس آئے تو گھر آ کے حسلے جنابت کرے صحیح حدیث ہے سنن نبی داود کی آج کل صابن خوشبو والے کریمیں خوشبو والی یہ ایک علیحدہ باب ہے ایک علیحدہ موضوع ہے کہ ان کی تیاری ان چیزوں کی صابنوں اور کریموں کی یہ بھی حلال ذرائع سے نہیں ہوتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر خوشبو ہاتھ دھو لیے جائیں صابن سے تو پھر بھی خوشبو محک آنے لگ جاتی ہے لیکن اس پر مستداد وہ پرفیوم لگا کے پتہ نہیں کیا کیا کچھ پھر کئی عورتیں جی وہ خود نہیں لگاتی ساتھ بچہ اٹھایا ہوا اس کو اتنی خوشبو لگا دیتی ہیں کہ خود کو روتی نہیں رہتی بچے کریے تو جائید ہے نا چلو اس کو ہی لگا دو یہ ہلے یہ ایسا تعلق اسلام کے ساتھ یہ اللہ رب العالمین کو قبول نہیں ہے یا الذین یادینہ امن الدلوف سلمی کافا ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ ولا تم خطوطات شیطان اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو نہ ل محد مبین وہ تمہارا واضح ترین دشمن ہے آج ہم نے اسلام کے ساتھ اپنا تعلق کس قسم کا بنایا ہے دین اس کو بس محدود کر دیا مسجد مدرسہ منبر و محراب تک اس سے باہر نہ نکلے خطبہ جمعہ ہے درس ہے واد ہے اسے سنا اور سن کے وہیں سارا کچھ جھاڑ کے نکلا آج اگر کسی نیوز چینل پہ خبر بریک ہو جائے کہ پٹرول دو روپئے مہنگا ہو گیا ہے وہ جو بھی سنے گا وہ آگے سے آگے آگے سے آگے سنائے گا لو جی دور پہ اور مہنگا کر دیا پہلے مہنگائی ختم نہیں ہوتی دور پہ اور مہنگا ہو گیا وہ ایک خبر کو سن کے اس کو پورے معاشرے میں پھیلا دے گا جس کے ساتھ ملاقات ہوگی اس کے ساتھ ہی یہی باتیں شروع ہو جائیں گی لیکن قرآن کی کوئی بات نبی کا کوئی فرمان سنا ہو اس کو آگے پہنچانے کے لیے یہ تڑپ کسی میں نظر نہیں آتی دینی محفلیں مجلسیں بڑی قائم ہوتی ہیں لوگ سنتے ہیں خطبات جمعہ آواز دروس جلسے سے کانفرنسیں بہت کچھ لیکن جو سارا کچھ سنا ہے اس میں سے کوئی ایک بات اگلے دن کا اپنا موضوع باز کسی نے منایا ہو یہ تعلق ہے اسلام کے ساتھ جیب سے سو پچاس کا نوٹ گر جائے دائیں بائیں ہو جائے بڑی پریشانی ہے نمازے ایک دو تین چار بلکہ پانچوں کی پانچوں ساری رہ جائے نو ٹینشن یہ کون ہے مسلمان کلمہ پڑا ہوا ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے خطرہ اس نے کروا لیا ہے اب یہ جو مرضی کرے مسلمان ہے اد حلو پھر سلمی کافا والا تب خطوط شیتان نہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ جی میں جو آتا ہے جو اچھا لگتا ہے جو بھلا محسوس ہوتا ہے بس میرے مفادات کو زد نہ آتی ہو تو پھر میں ماننے کے لیے تیار ہاں اسلام کی وہ بات جہاں مجھے بھی قربانی کا بکرا بننا پڑے وہاں میں سوری بول دیتا ہوں نہیں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا آج کے دور میں اتناک کر لیں تو بڑا ہوتا ہے بہت ہوتا ہے پھر ایسی باتیں زبان پہ آ جاتی ہیں اور یہ شیتانی کریمات ہیں ابلیسی جملے ہیں جو لوگوں کی زبانوں پہ آتے ہیں کسی نے ایک بات کو پکڑا ہے کسی نے دوسری کو پکڑا ہے کسی نے تیسری کو پکڑا ہے کوئی اٹھا تو اس نے یہ سمجھا بس جہاد جہاد کرتے جاؤ جہاد کے لیے فنڈ جمع کرو اور آگے پہنچاؤ جہاد کے لیے بندے تیار کرو اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے اور صورتحال کیا ہے نہ گھر نہ لباس نہ حجامت نہ چہرہ کچھ بھی مسلمانوں کا نہیں دوسرا اٹھا کہتا ہے نہیں جہاد بعد میں ہوتا ہے پہلے توحید بس توحید توحید تو توحید،, توحید سکھاؤ لوگوں کو نماز پڑھے نہ پڑھے توحید صحیح ہونی چاہیے لباس چوڑوں والا عیسائیوں والا پہنے توحید پکی ہونی چاہیے گھروں میں عورتیں ننگی پھرتی رہے کوئی بات نہیں توحید کا پتہ ہو بچوں کے لیے لباس ریڈی میڈ پتلے تنگ توحید ہونی چاہیے بس ایک چیز کو پکڑ لیا باقی سارا بھول گئے ایک تیسرا اٹھا کہتا نہیں یہ جہاد بھی کھڑا ہوگا توحید بھی پھیلے گی کیسے تبلیغ کے ذریعے بس تبلیغ کرتے جاؤ اچھا تبلیغ کرو اچھا کیا کرنی ہے تبلیغ تو واسطار نماز صدقہ زکات یہ لوگوں کو بتاتے جاؤ آگے بس یہی کافی ہے افا تو مینون نبی بادل کتاب و تک فنون ابی بال کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو بال کا انکار کر دیتے ہو یاد رکھنا فما جاؤ میں یف ال کام کم اللہ خزین فل حیات دنیا تم میں سے جو بندہ بھی ایسا سلوک کرے گا اسلام کے ساتھ کسی نے اسلام کا ناک کاٹا کسی نے اسلام کا کان کاٹا کسی نے اسلام کو لولا بنایا کسی نے اسلام کو لنگڑا کیا اسلام کی گرد اتاری جس کا جو من میں آیا اپنایا باقی جو نہ چاہا اس کو پسے کچھ پھینک دیا یاد رکھنا جو بھی ایسا کام کرے گا اس کی جزا اور کیا ہے خز یون فی الف دنیا دنیا میں رسوا ہو جائے گا وہ یوم قیامتی اور دونوں آزاد اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب سے دوچار کیا جائے گا وہ اللہ بھی تعملون اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے غافل نہیں اللہ کو سب پتا ہے کون کتنے پانی میں ہے کون کیا کرتا ہے تو اللہ بھی خواہ پھر تعملون اسلام اللہ نے پورا نازل کیا ہے پورا اپنانے کے لیے حصے بکھرے کرنے کے لیے نہیں توحید بھی اسلام میں ہے جہاد بھی اسلام میں ہے تبلیغ بھی اسلام میں ہے اخلاقیات بھی اسلام میں ہیں معاملات بھی اسلام میں ہے پورا ایک نظام زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی صورت میں مسلمانوں کو عطا کیا ہے اولاد اس کی تربیت کیسی ہو والدین کو کوئی پرواہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اولاد کو جب بولنے لگے سب سے پہلے انہیں لا الہ اللہ سکھاؤ امی ابو روٹی پانی پہلے باقی کام بعد میں اسلام کیا کہتا ہے اذا فسا اولابو کم لا الم الا اللہ وہ زبان سے پہلا لفظ بولے لا الہ الا اللہ کا بولے و روح ہم اس سبع وہ سات سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو وہ ذریعوں میں ہی ہا وہ جب دس سال کا ہو جائے اور نماز میں کوتا ہی کرے اس کو مارو وہ فر رہے کو اور ان کے بستر جدا جدا کر دو دس سال کے دو بچے اکٹھے نہ سو یہ اسلام نے احکامات دیے آج بچہ سکول جاتا ہے مسجد نہیں آتا حاجی صاحب صبح سویرے نماز پڑھنے کے لیے خود آ جائیں گے گھر میں سارے سوئے ہوئے اور پھر آتے ہوئے گھر کو باہر سے تالا بھی لگا دیں گے کہیں اور آ جائے مسجد میں آئیں گے تحجد کی ادان بھی دیں گے تحجد بھی پڑھیں گے فجر کی ادان بھی دیں گے نماز بھی ہوگی سارا کچھ ہوگا باقی سب سو رہے ہیں یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے کہ بندہ اپنے تقوے کے خور میں بند رہے اپنے ماتھے کے محراب کو چوڑا کرتا جائے اور کنبا قبیلہ خاندان سارا تباہ ہوتا ہے ہو جائے کل تم میں سے ہر آدمی نگران ہے اور ہر آدمی سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا سکول کا ٹائم ہو گیا اس کو کبھی پیار سے کبھی مار سے سکول پہنچایا جہاں وہ پورا عیسائی یہودیوں کا ایک نظام اس کے مطابق پڑھ کے اور ویسا ہی بن کے نکلتا ہے. اسلام کا کہتا ہے کہ انہیں مسجد میں لاؤ مسجد میں بلاؤ ان کو مسجد کے ماہول سے آشنا کرو بچے مسجد میں آئیں گے شور مچائیں گے روئیں گے اور نمازی آنکھیں نکال کے ایک آدھ ان کو مرتبہ دبک کے ایسا بگائیں گے وہ دوبارہ مسجد میں نہ آئیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے آپ کا طریقہ کیا ہے آپ کا جی چاہتا کہ زیادہ تلاوت کروں نماز لمبی کروں فرمایا میں بچے کے رونے کی آواز کو سنتا ہوں تو نماز ہلکی کر دیتا ہوں تیراپ میں تخفیف کر دیتا ہوں کہیں اس کی ماں پریشان نہ ہو بچے کے رونے کی آواز سن کے یہ نہیں کہا کہ اس کو نہ لے کیا کرو یہ اونچی اونچی ہوتا ہے کہ امام صاحب بھول نہ جائیں نہیں اس کے رونے کی وجہ سے اپنی نماز میں کمی کی آیات دس کی بجائے پانچ پر لی بچہ مسجد میں آئے گا زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا پیشاب کر دے گا بس تو کون سی بڑی آفت آ جائے گی بچہ ہے پیشاب کر دیا جس جگہ پہ دھو ڈالو اور یہ ایک اجر کا ذریعہ ہے وہ پیشاب کرے گا آپ دھوئیں گے دھو کر اللہ سے اجر لیں گے اس کو سمجھائیں گے کہ یہ مسجدوں میں یہ کام نہیں کرتے اس کے لیے لیٹرین بنی ہے یہ تو بچہ ہے نا وہ بڑا بدبی دیہاتی اعرابی وہ آیا اس نے مسجد کے کونے میں بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا صحابہ کرام اس کو منع کرنے لگے روکنے لگے آپ نے منع کر دیا کہ نہیں اس کو کچھ نہ کہو جب اس نے پیشاب کیا پیشاب کر کے فارغ ہو کے اٹھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسجد ہے مسجد میں یہ کام نہیں کرتے صحابہ کو حکم دیا پانی لاؤ اس پر بہا دو صفائی ہو گئی یہ ہے تعلیم تربیت طریقہ کار آج ایک تو بچوں کو مسجد میں کوئی لاتا نہیں اور اگر لے آئے اور بچے شور کر دیں اتنا بچوں کا شور نہیں ہوتا جتنا بابوں کا شور ہوتا ہے انہیں ڈانٹنے کے لیے نماز کے بعد آبے کاما بگڑا ہوا کوئی پتہ نہیں کہ ہم نے کیا انداز کیا منہج کیا طریقہ کار اپنانا ہے اسلام نظام زندگی ہے نظام حیات ہے یہ صرف عشر زکات کے مسائل نماز روزے کے مسائل کے گرد نہیں پوری زندگی کے گرد گھومتا ہے زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک لہذا بتاتا ہے تم نے کیسے گزارنا ہے شریع اللہ نے حکم دیا ہے اہل ایمان اللہ سے ڈرو ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے ولا تم تنہا اللہ تو مسلمون تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں یعنی تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک پل اللہ کی اطاعت فرما برداری میں اسلام کے مطابق ہو کہ جب بھی تمہیں موت آئے تمہاری حالت اسلام والی ہو ایمان والی آج تو دن میں پتا نہیں کتنی حالتیں بدلتا ہے تالاب کیا پڑھتے ہیں اسکول میں کالجز یونیورسٹیز میں ان کی فلوسفیز ان کی تھیوریز کیا ہیں والے جان کو کچھ پتا نہیں وہ آشک مزاج بنتا ہے کوئی بات نہیں وہ ہمارا ہوتا ہے کوئی بات نہیں نمبر اچھے لے رہا ہے بس اسکولوں میں کیا سکھایا کیا پڑھایا جاتا ہے یہ جی, شہر کا سب سے مہنگا سب سے اچھا سکول ہے جہاں بچے پڑھ رہے ہیں اس کا مہنگا ہونے کا اور اچھا ہونے کا وہ معیار کیا ہے یہاں پر ناچ گانا بھی سکھایا جاتا ہے وہ مڈل میٹرک کے ان کو اس کی یاد کروائے جاتے اس نے پھر عاشق نہیں بننا تو اور کیا بنے گا اور یہ بہت برا کام ہے اس کی آشعار یاد کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں تالیہ جوفی کم کئی ہیں یری ہی خیر اللہ بھی نہیں تالیہ اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ کو گندی تیت کے ساتھ بھر لے جو اس کی آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے یہ بہتر ہے گندیش کی شعر یاد کرنے سے اور پھر یاد کرتے ہیں آتے جاتے گنگناتے ہیں کئی گانوں کے رسیہ گانے سنتے ہیں زبانی یاد کرتے ہیں اور پڑھتے چلے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا ارجنامی جگہ سے گزر رہے تھے صحیح مسلم کے حدیث ادارہ آر شاعر شاعر سامنے آیا وہ اس کی اشیر پڑھ رہا تھا تو آپ نے اس کی آواز سنی فرمایا خود او امسی شیطان او ام سی اس شیطان کو پکڑو اس کا منہ بند کرو اکیلا ہے بکریاں چرا رہا ہے کالا کلوٹا اس کا رنگ موٹے موٹے ہونٹ بے ڈھنگی سی آواز کیا ہے اس کی اشیر پڑ رہا ہے آپ نے کیا کہا اس شیطان کو پکڑو اس کا منہ بند کرو گانا گنگنانے والے کو اللہ کے رسول نے شیتان کرار دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ادھر بڑے شوق کے ساتھ چلتے پھرتے بس یہی ایک مگن ہے یہی ایک ڈگن ہے اور والدین چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانی وہ گانے کے چند جملے مصرے اشعار سن کے بڑے خوش ہوتے ہیں اور بعد میں یہی گانے انہیں لے ڈوبتے ہیں حجت الوا کے موقع پر صحیح بخاری کی حدیث سے ایک آدمی اپنی اونٹنی سے گرا اور اس کا منکا ٹوٹ گیا فوت ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خن ولا توخاسا ہوں اس کو خوشبو نہ لگانا اس کا سر بھی نہ ڈھانپنا وہ کفین سو یہی احرام کی دو چادریں ہیں انہی میں اس کو کفن دے دو فینا ہو یو بحث یامتی قیامت کے دن یہ اٹھے گا تو تربیا کہہ رہا ہوگا آج فوت ہوا ہے تربیا کہتے کہتے اور کل قیامت کے دن اٹھے گا تو تربیا کہتے کہتے اٹھے گا اور کتنے ہی ایسے ہیں جو گانے سنتے سنتے گنگنا گنگنا پڑھتے پڑھتے رات چلتے ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں یہ قیامت کو یہی کہتا اٹھے گا کون سے برتے پہ جاؤ گے خدا کے سامنے بڑا عجیب ماحول بن گیا پہلے کبھی ایک دور ہوتا تھا لوگوں نے شادی بیاہ کے موقع پر کوئی کنجر خانہ کرنا ہوتا تھا نا تو ناچنے گانے والے وہ بھانڈ مراسی وہ کرائے پہ منگواتے تھے لوگ آج کل ضرورت ہی کوئی نہیں ہر گھر میں کنجر ہر گھر میں ناچنے والیاں گانے والیاں موجود ہیں ڈگ پہ اونچی اونچی آواز سے پورے محلے کو سناتے ہیں گانے لگاتے ہیں اور ان گانوں پہ حاجی صاحب کی بیٹی وہ ناچ کے دکھاتی ہے اور لوگ اس کو دیتے کیا کمال ڈانس کیا ہے وہ بھی سینے پہ سینے کو چوڑا کر کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا اگر بیٹی کس کی ہے غیرت نام کی چیز بالکل مفقود اور یہ اتنا کبھی اور گندا باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمنی کی حدیث ہے دیکھا ایک عورت ناچ رہی ہے بچے چھوٹے چھوٹے کچھ یہودی جو ارد گرد جمع ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شور شرابہ سن کے اس طرف بڑھتے ہیں اور یہ سارے اس انہیں دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں ناچنے والی بھی اور ارد گرد جمع ہونے والے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصرہ کیا اللہ قدر شیات عید الجن یہ پھر رونمن حبت عمر فی میں نے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دہشت کی وجہ سے گلیوں میں بھاگتے ہوئے دیکھا ناچنے والی کو بھی شیطان کہا اور دیکھنے والوں کو بھی شیطان کہا اور جو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں یہ بھی سارے شیطان ہیں میں نہیں کہتا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی مخترم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ٹھنڈے بڑے دھیمے بڑے نرم مزاج کے تھے کبھی کسی کو برا لقب نہیں دیتے تھے اور یہ دیکھیں کہ گانا گانے والے کو سنا تو اس کو بھی کیا کہا اس شیطان کو پکڑو اس کا وہ بند کرو ناچنے والی ناچنے والی کے ارد گرد جمع ہونے والوں کو بھی کیا کہا کہ یہ شیطان ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حبت کی وجہ سے گلیوں میں بھاگے جا رہے تو اسے اس سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کتنا برا اور کتنا کمی اور گندا کام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے چھوٹا لقب ہی نہیں دیا آج کل کئی وہ بڑے مجتحد وہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں میوزک کے بغیر اگر گانا گنگنا لیا جائے تو کوئی ارج نہیں میوزک کے بغیر ہو تو وہ بھی میوزک کے بغیر ہی تھا جس کو کہا تھا کہ اس شیطان کو پکڑو اور اس کا منہ بند کرو یہ گانا اور بجانا یہ شیطانی آلات اور شیطانی آبادیں پہلے پہل اسلام میں رخصت تھی دخ بجانے کی لیکن بعد میں نبی رسلاط اسلام نے اس کو بھی ختم کر دیا صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے یس طلحیرا و الحریرا جو زنا کو شراب کو روشن کو اور دف گانے بجانے کے چھوٹے چھوٹے آلات انہیں وہ حلال کر لیں گے کیا مطلب کہ یہ حلال نہیں معذف کا معنی کیا ہے وہ یہ دوفوف یہ دفیں یہ معاذ ویسے تو معذف کہتے ہیں گانے بجانے کے چھوٹے چھوٹے جتنے بھی حالات ہیں دف بانسری وہ ڈگڈوگی یہ سارے معازف ہیں لیکن سر فہرست ان معاذ میں دف حافظ ابن حضرت علیہ الرحمان نے فصول الباری میں اس حدیث کی جب کی ہے تو مہاج کے آگے لکھتے ہیں وہ یہ دوف یہ دفے ہیں کہ لوگ اس کو حلال قرار دیں گے جبکہ یہ حلال نہیں ریشم کو لوگ حلال قرار دیں گے جبکہ یہ حلال نہیں آج لوگ پہنتے ہیں ریشم بھی مرد عورتوں کے لیے تو حلال ہے لیکن نام بدل دیا کیا نام رکھا جی کرنڈی کرنڈی کیا چیز ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں جو کرنڈی تیار کرتے ہیں کبھی ان سے پوچھو کہ یہ کیا بلا ہے کدھر سے ناول ہوئی ہے ریشم کا کیڑا ریشم تیار کرتا ہے اس سے ریشم کی تاریں دھاگے کھینچے جاتے ہیں نکالے جاتے ہیں نکالتے نکالتے جب اس کی کوالٹی ڈاؤن ہونے لگتی ہے تو اس کو ختم کر دیتے پہلے اس کو پھینک دیتے تھے اب کیا کرتے ہیں اس کے اوپر کچھ کیمیکل ڈالتے ہیں اسے مزید تاریں کھینچتے کیمیکل ڈالنے کے بعد جو تاریں کھینچی جاتی ہیں ان کا نام ہے کرنڈی یعنی کرنڈی کا سادہ لفظوں میں مانا گھٹیا ریشم جب شروع شروع میں کرنڈی آئی تھی تو بڑی اس میں بدبو آتی تھی کیوں وہ ریشم کے کیڑے کیڑے کی باقیات اور کئی وہ کپڑوں کے اندر وہ اس کی وہ ٹانگیں وغیرہ بھی وہ نکلتی تھی اب ذرا اور ترقی کر گئے ذرا صاف ستھرا کر دیا ماحول انہوں نے اور سارے شوق سے کرنڈی خریدتے بھی ہیں مردانہ بیچتے بھی ہیں پہنتے بھی ہیں حالانکہ مردوں کے لیے ریشمی کپڑا بنانا اس کو خریدنا اس کو بیچنا اسے پہننا حرام قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ, وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے جی مسلمان ہے عقیدے کا بڑا پکا لوگ اس کو وہاں بھی کہتے ہیں کاروبار ہے کپڑے کا بیچتا کیا ہے کرنڈی مردانہ جی, یہ ریشم کرنڈی ہے یہ کاٹن کرنڈی ہے یہ فلاں کرنڈی ہے یہ فلاں کرنڈی ہے مردوں کے کپڑے میں ریشم ملا کے بیچتا جا رہا ہے حرام کا ارتکاب کرتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی والے کام اور سمجھتا کیا ہے میں مسلمان ہوں کلمہ پڑا ہوا ہے خطنہ کیا ہوا ہے کوئی پرواہ نہیں سر کے بال انگریزوں والے دن میں چھ چھ بار تنگی کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا میں نہا ایم تشیتا عہد نا کلّہ روزانہ کنگی کرنے سے منع کیا ایک رعایت میں آتا ہے نا ہاں امتا سیتا اہدا اللہ گبا آپ نے کنگھی کرنے سے ویسے سرے سے منائی کر دیا کہ کنگی کوئی کرے نا اللہ خبا ہاں وقفے وقفے سے کبھی کبھار کنگھی کر لیا کرے اور یہ دن میں پانچ پانچ چھ چھ مرتبہ شیشے کے آگے کھڑا ہو کے کنگی بال ہی شریعت کے خلاف ہیں سنت اور شریعت کے مطابق ہوں تو ان کو بار بار کنگی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اب سنت کے مطابق نبی علیہ سلا اسلام کے بال کیسے تھے سب کو پتا ہے لیکن رکھتے کیوں نہیں کسی کی کوئی مجبوری ہے کسی کی کوئی مجبوری ہے خام کی مجبوری ہے جن کے اندر حقیقت نام کی شہری کوئی نہیں تو اسلام جب آپ اپنے جسم پر اپنے گھر پہ نافذ کریں گے تو دنیا میں بھی نافذ ہوگا اپنے جسم پہ اسلام نہیں ہے گھروں میں اسلام نہیں ہے اور اٹھے ہیں پوری دنیا پہ اسلام کا فریرا لہرانے ایسے نہیں ہوتا مشن کیا ہے غلبہ اسلام دنیا کی جتنی اسلامی تحریکیں ہیں جتنی بھی ہیں حتہ کہ جماعت اسلامی جیسی ٹھوس قسم کی جماعت ان کا بھی نزاوا کیا ہے نظام خلافت سب یہ چاہتے ہیں کہ اسلام سر بلند ہو اسلام غالب آئے دین کی عزت بنے حکومتیں جو اسلام کے نام پر بنی ہیں وہ بھی سب یہی کہتی ہیں امن قائم ہونا چاہیے اسلام نافر ہونا چاہیے غالب ہونا چاہیے لیکن چاہیے چاہیے ہم پر نہ ہو اسلام نافر ہو غالب ہو پوری دنیا پر ہمارے سوا یہ دماغ یہ ذہن یہ سوچ بنی ہوئی ہاں اللہ نے ایک پیکج دیا ہے پیکج غلبہ اسلام کا بڑا آسان ترین طریقہ اسلام کو غالب کرنے کا خلافت کو قائم کرنے کا دنیا میں امن کو قائم کرنے کا دہشت گردی کو ختم کرنے کا اللہ تعالی فرماتے ہیں واحد اللہ اللہ عامن کم واحم اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو ایمان لے آئیں نیک سالے اعمال کریں لئے کہ اللہ دین ملہ زمین میں خلافت عطا کرے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو عطا کی خلافت مل جائے گی جیسے پہلے خلافت قائم تھی ولا یومکلا ہوں دیر تو اور وہ دین جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس دین کو اللہ دنیا میں غلبہ قوت عطا کرے گا ولا یب اللہ خوفی ہم امنا اور خوف کے بعد اللہ امن لے آئے گا یا بدونانی لا شری بھی وہ میری عبادت کریں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں بندوں کے کرنے کا کام کیا ہے آمنو امیر صالحات ایمان نیک صالح آمال اللہ کی عبادت شرک سے استناب یہ چار کام آپ کریں مومن بن جائیں جس طرح مومن بننے کا حق ہے ایمان ایمان کا معنی کیا ہے توحید و رسالت کی گواہی دینا نماز قائم کرنا زکوات ادا کرنا رمالان کے روزے رکھنا بیت اللہ کا حج کرنا مالے غنیمت میں سے خمس ادا کرنا اور نبیوں رسولوں پر یقین رکھنا ایمان لانا فرشتوں پر ایمان یوم آخرت پر اچھی بری تقدیر پر ایمان یہ ایمان ہے یہ کل گیارہ کام ہے ایمان کہلاتے ہیں ایمان کے بعد امل الصالحات بنیادی اسلام کے ارکان پر عمل پیرا ہو کے ایمان پر عمل پیرا ہو کے پھر مزید نیک صالح اعمال اور ساتھ ساتھ توحید کا دامن چھوٹنے نہ پائے اللہ انعام میں عطا کرے گا خلافت بھی غلبہ دین بھی اور اس کے ساتھ ساتھ امن بھی یہ انعام ہے جو چھیننے سے نہیں ملتا لوگ اس کو چھیننا چاہتے ہیں چلو جی الیکشن لڑو اسمبلیوں میں پہنچو पलट پلٹ دیں گے کر کے دیکھ دی نہیں لیا مشرف کے دور میں آدھا سندھ پورا سرحد تقریباً پورا بلوچستان پچیس تیس فیصد پنجاب کن کے پاس تھا جنہوں نے کتاب پر موہریں لگوائی اور اتنی اکثریت کے باوجود ہوا کیا حدود انسما ایکٹ اسی دور میں لال مسجد کا وہ اسی دور میں وزیرستان آپریشن اسی دور میں مولویوں کی اکثریت تھی جب کہاں اصملی خلافت چھیننے سے نہیں ملتی یہ انعام ہے اپنے آپ کو اس قابل بناؤ اللہ تعالی عطا کرنے کا تو کب ملے گا ایمان عملے سالے توحید پر تو جب تک اسلام ٹوٹا پھوٹا رہے کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے اما اللہ البلا. ہوے تو کھانے